الشمال ما اصحاب الشمال سموم و اور بائیں والے لوگ کتنے بد نصیب ہوں گے بائیں والے لوگ وہ شدید گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے ان اہل جہنم کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں اللہ تعالی نے آیت نو میں اصحاب المشمہ کہا ہے اور اس آیت میں انہیں اصحاب الشمال کہا ہے یعنی وہ اشرار اور بدبخت لوگ جنہیں عرش کے بائیں جانب جگہ ملے گی اور جن کے نام ہائے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ بڑے ہی بدقسمت لوگ ہوں گے اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس کی تپش اور کھولتا ہوا پانی ان کی جانوں کو ہر لمحہ بے اور مسترب رکھے گا اور ان کے سروں پر آگ اور سیاہ دھواں کا سایا ہوگا جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی کوئی دوسری اچھائی اس لیے کہ وہ نارے جہنم کا دھواں ہوگا جو نہایت وحشت ناک اور کرب انگیز ہوگا